بسٰنحیم ثقافت نسبت اثمیجی اگت شائع مصنون دعاؤ موقع ب موقع اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان کیا اور امت کو مختلف مواقع پر پڑھنے کی دعائیں سکھائے سونے سے کہنے کی دعا بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا بیت الخلا سے نکلنے کی گرن سے نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہوئی تقریباً مختلف دعائیں سکھائی ہیں اب اس عنوان پر کتابیں بھی ملتی ہیں پیاری نبی کی پیاری دعائیں وغیرہ مصنوع دعائیں تو بندے اس کو عادت یاد کرے اور پڑھنے کی عادت بنائے گھر والوں کو بچوں کو بھی یاد کرائے جب عادت بن گئی تو اس اس کا پڑھنا آسان ہو گیا اب ان دعاؤں کو مصنوع دعاؤں کو یاد کرنا اس کا بھی اہتمام کی ریاد کرنے کے بعد اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام اور اس کا ترجمہ سیکھ کر پڑھنا نہیں بلکہ مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے پھر سے پڑھنے کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہے اور دونوں کی نقت رسول میں یہ بہت معلوم ہوتا ہے